وسُنَن الطهارة غصل الدين ثلاثلاة قبل إذ خاالهِ مإناائ است قزل المتّ من النومه وتسمية الله تعالى في بت إلى الغء والسواك والمظمزة والسطٍ شاق وصح الأُودين وتخل الحية والأصابعة وتقرار الغصل إلى اچھا بھائی کل آپ نے وضو کے فرائض پڑھ لیے چار فرض ہیں اور ان کی دلیل آیت جو تھی وہ بھی پڑھی اور اسی طرح پھر مسا کے اندر پڑھا کہ فرض مقدار جو ہے ناسیہ ہے ناسیہ میں نے آپ کو بتلایا تھا مقدم رقص کو کہتے ہیں سر کے اگلے حصے کو کہتے ہیں چوتھا جی اور دلیل اس کی وہ حدیث تھی بھئی حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ جی اب وضو کی سنتیں بتلا رہے ہیں آپ کو بھئی کہتے ہیں وَسُونَنُ تَحَارَتِ اور تحارت کی سنتیں بھئی غَسْلُ الْيَدَيْنِ سَلَاسًا دونوں ہاتھوں کا دھونا ہے سلاسًا تین مرتبہ قبل اِدْخَالِهِمَ الْإِنَاء اِنَاء کہتے ہیں برتن کو بھئی ان دونوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے کب؟ متوز امی نومی جب بیدار ہو وضو کرنے والا اپنی نیند سے وضو کی سنتیں بھائی اگر کبھی شخص سویا ہوا تھا نیند سے بیدار ہو تو پھر اس صورت میں برتن کے اندر ہاتھ ڈالنے سے پہلے تین مرتبہ انہیں دھونا چاہیے بھئی تین مرتبہ انہیں دھونا چاہیے بھئی وجہ اس کی مرانہ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھائی یہ صفحہ نمبر پانچ کی آخری دو سطروں میں وہ حدیث ہے بھئی کیا وقال علیہ السلام من منامی جب بیدار ہو تم میں سے کوئی اپنی نیند سے فلاغ مسن دا حفیل انعی تو وہ نہ ڈبو اپنے ہاتھ کو برتن کے اندر حتائق صلاحہ سلاسن یہاں تک کہ اسے تین مرتبہ دھو لے اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہاں رات گزاری ہے اس کے ہاتھ میں, بھئی سمجھ میں آیا بھائی تو ہاتھ پر ہو سکتا ہے کوئی نجاست وغیرہ لگی ہو کہیں بدن پر کھجلی کی اس پہ خون لگ گیا وغیرہ یا کوئی اور نجس چیز لگ گئی تو اس پتہ نہیں تو لہذا برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے اسے تین مرتبہ ہو لینا چاہیے بھائی تو کہتے ہیں یہ پہ سنت ہے بھائی کی و اللہ تعالی فی اور بسم اللہ پڑھنا بھائی فیبتہ البزو ایزو کی ابتدا میں بھائی سمجھ میں آیا بھائی بزو کے شروع میں بسم اللہ پڑھے بھائی یا اللہ کا کوئی ذکر مراد ہے بھائی ذکر کر لے اللہ کا بھائی سوا کو اور مسواک کرنا بھائی سمجھ میں آیا مسواک کرنا بھائی یہ بھی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی بھائی حدیث شریف میں آتا ہے بھائی دو رکعتیں مسواک کر کے پڑھنا ان ستر رکعتوں سے افضل ہیں جو بغیر مسواک کی پڑی جائے تو کتنی زیادہ فضیلت ہے بھائی یہ عادت بنائیں اپنی عادت بھائی جی. اور مسواک کرنا ول مز مزہ تور کل کرنا بھائی کلّی کرنا مسواک میں یہ بات یاد رکھیں اگر مسواک ہے تو ٹھیک اگر مسواک نہ ہو پاس تو پھر انگلی سے اگر کر لیا جائے دانتوں کو صاف تو بھی سنت ادا ہو جائے گی بھائی سمجھ میں آیا اگر مسواک نہیں ہے ول مز تو اور اسی طرح کلی کرنا ولستن شاخو اور ناک میں پانی ڈالنا بھائی جی کتنی ہو گئی سنتے غسل یادین یہ ایک ہو گئی تسمیت اللہ دو ہو گئی سواق تین مز مزاح چار ولیطن شاخ پانچ بئی وہ مس اور دونوں کانوں کا مسا کرنا بھئی دونوں کانوں کا بھئی سر کا مسا کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں دونوں کانوں کا بھی مسا کرتے ہیں یہ سنت ہے بھئی وہ تخلیل الحت اور داڑھی کا کلال کرنا بھئی داڑھی کا بھئی داڑی آپ نے چہرہ دھو لیا تو اب داڑھی کا کھلال کر لو بھئی اس کے اندر بھی انگلیاں مار لو یہ طریقہ جانتے ہیں بھائی یہ ہاں یہ گردن نیچے کی طرف سے ہاتھ ڈالا داڑی میں انگلیاں آ نیچے تک ان کو کھینچ کے لے گئے بھائی طریقہ سمجھ میں آیا بھائی یہ طریقہ ہے یہ پوری داڑھی کے اندر تو داڑی کے اندر خلال کرنا ول اور انگلیوں کا خلال کرنا بھائی اصابیا اس کا آتف لخیا پر ہے تو تخلیل الحیہ و تخلیل انگلیوں کا بھی کیا کر لے خلال ہاتھ دھو آپ نے بھائی کوگلیاں تک اب یہ انگلیاں ایک کے اندر ڈال دو ہاتھوں کی خلال کر لو اس کا بھائی سمجھ میں آیا بھائی خلال کر لو اسی طرح پاؤں دھو لیے ہیں پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کرو ساتھ بھائی وہ طریقہ کیا ہے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی جو ہے اس کے ساتھ دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کی طرف سے شروع کرے بھائی سمجھ میں آیا کس انگلی کے ذریعے کرنا ہے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ذریعے اور کدھر سے شروع کرنا ہے دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کرنا ہے اور بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی تک جانا ہے بھائی سمجھ میں آیا تو یہ ہے ویسے بھی بس کر لیں کسی طرح بھی بھائی خلال کر لیں تو بھی ٹھیک ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی فی اصل مقصود ہے اچھا بھئی. تکرار غسلی اور تکرار کرنا دھونے کا کتنی مرتبہ تک تین مرتبہ یعنی ہر روز کو کتنی مرتبہ دھوئے تین تین چہرہ ہے تین مرتبہ دھوئے بھائی ہاتھ ہیں تین مرتبہ دھوئے پاؤں ہے تین مرتبہ یہ سنتیں بیان ہو رہی ہیں بھائی سمجھ میں آیا جی وہی استاب <لِلْمُتَوزِّح> اور مستحب ہے وضو کرنے اب مستحبات بیان ہوں گے مولانا وہی استاحوز <لِلْمُتَوزِّح> اور مستحب ہے وضو کرنے والے کے لیے پہارا تاکہ وہ نیت کرے پاکی کی پاکی کی کیا کرے نیت, نیت, نیت, نیت, نیت کرے, کرے. وضو کرتے ہوئے دل میں نیت ہو پاکی حاصل کرنے کی بھائی پاکی کی وَيَسْتَوْعِبَ کی آپ کا معنی ہے گھیر لینا احاطہ کر لینا پورے سر کو گھیر لے دل کس کے ذریعے ساتھ جی مسا کے پورے یعنی پورے سر کا مسا کرے بھائی فرض مقدار تو کتنی تھی چوتھائی سر, چوتھائی سر کا کر لو گے مسا وزو ہو جائے گا لیکن کیا ہے مستحب بتلا رہے ہیں پورے سر کا مسا کرے بھائی پورے سر کا وہ رقتی بل اور ترتیب سے کرے وزو کو بھائی جیسے ترتیب آئی مارا نا پہلے کس کا ذکر آیا تھا پوسی لو چہروں کو دھو لو پھر وائدی اس کے بعد ہاتھوں کو دھو لو اس کے بعد کس کا ذکر آیا مسا کا ذکر آیا اور اس کے بعد پاؤں کا ذکر آیا تو ترتیب ہو مارا نا تو کہتے ہیں وضو ترتیب سے کرے اوپس ابتداء کرے بما اس چیز کے ساتھ بدا اللہ تعالی بھی ذکری جس کے ساتھ جس کے ذکر کے ساتھ اللہ نے ابتدا فرمائی ہے جس کے ذکر کے ساتھ یعنی جس کا ذکر اللہ نے پہلے کیا اس سے ابتدا کرے ترتیب سے کر دے و بل اور کس طرف سے کرے بھائی دائیں طرف سے اس سمجھ میں آیا بھائی ہر عرض کے اندر کون سی جانب سے پہلے ابتدا کرے دائیں جانب سے بھئی دائیں دائیں. کا معنی پے در پے کرنا مانا نا مسلسل کرنا یا نہیں یعنی ایک عرض وہ پشک ہونے سے پہلے دوسرا عرص دھو لے بھائی یہ نہیں آپ نے ایک ہاتھ دھو لیا اب اس کے بعد بھائی کسی کام میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ ہاتھ باقی آزاد خشک ہو گئے اس کے بعد دوسرے کیا کر رہے ہیں ہاتھ کو اب دھو رہے ہیں باقی آزا کو دھو رہے ہیں یہ نہیں صحیح طریقہ بھائی ہاں وضو ہو جائے گا مولانا کیونکہ کیا بیان ہو رہے ہیں مستحبات بیان ہو رہے ہیں وہ مخ اور گردن کا مسا کرنا بھائی گردن کا یہ پیچھے گدی کی جانب بھائی یہ نیچے سامنے چہرے کی جانب یہ نہیں بھائی یہ درست نہیں ہے بھائی پیچھے کی جانب سے مساقات اچھا بھائی بھائی صاحب قدوری نے کتنی سنتیں ذکر کی ہیں بھائی جی نو سنتیں ذکر کی ہیں بھائی نو سنتیں بے اس دن کتنی ہوئی تھی پانچ مصحل زنین چھے تخلیل اللخیہ سات تخلیل الاسابع آٹھ اور تقرار الغسل الیلس سلاس نو ہو گئیں آگے مستحبات کتنے ذکر ہوئے نیت کرنا اور پورے سر کا مسا کرنا اور ترتیب سے کرنا اور دائیں طرف سے کرنا اور پے در پے کرنا اور گردن کا مسا کرنا کتنی ہو گئیں چھ ہو گئیں لیکن دیگر علماء فرماتے ہیں بھائی کہ ان میں سے صرف دائیں طرف سے کرنا اور مس ہے راکابہ اور مس یہ دو مستحب ہیں باقی سارے جو ذکر ہوئے وہ بھی سنت ہیں مارا وہ بھی کیا ہے تو سنتیں ان چھ میں سے چار ان سنتوں میں داخل کر دیں کتنی ہو گئیں تیرہ سنتیں ہو گئیں بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو کون سے دو مستحب رہ گئے نہیں دائیں طرف سے کرنا دائیں طرف سے کرنا اور گردن کا مسا کرنا بھائی سمجھ میں آیا تو مستحب اور سنت قریب قریب ہے مارانا سمجھ میں آیا سنت میں ذرا حضو سلم پابندی زیادہ تھی اور مستحب کبھی کبھار کرتے تھے تو یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فعل ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحسین فرمائی ہے وہ مستحبات میں سے ہے بھائی تو بعض علماء ایک چیز کو سنت میں شامل کرتے ہیں بعض کیا کرتے ہیں اس کو پھر مستحب دلائل وغیرہ کے ذریعے تو احادیث میں جیسے ذکر آتا ہے تو صاحب خدوری کے نزدیک یہ چیزیں کیا تھیں مستحب میں داخل تھی اور باقی علماء کیا فرماتے ہیں یہ بھی سنت میں داخل ہے سمجھ میں آیا بھائی تو یہاں سے پتہ لگا آپ کو بھائی نیت کرنا کیا ہے سنت ہے لہذا ایک آدمی بارش میں کھڑا ہوا اس کے چاروں آزا یہ پانی پہنچ گیا سب تک بھائی اچھی طرح آپ کیا کہیں گے وضو ہوا یا نہیں ہوا ہو گیا یاد رکھو نیت ضروری ابھی آپ نے پڑھا بھائی نیت کیا ہے سنت ہے فرض نہیں فرض رہ جائے پھر تو وضو ہی نہیں ہوگا لیکن یہ فرض نہیں ہے ایک آدمی نے نہر کے پار جانا تھا اس نے نہر میں چھلانگ لگائی دوسری طرف نکل آیا اب سارے آزاد گیلے سر وغیرہ سب گیلا اب آپ بتائیے آپ سے کوئی پوچھے وضو ہو گیا یا نہیں ہو گیا ہاں نیت نہ ہو تو پھر ثواب نہیں ملتا نیت سے کرے گا تو ثواب ملے گا سمجھ میں آئی بات بھائی تو وضو ہو جائے گا بھائی. اور وضو کرتے ہوئے یاد رکھو ایک تو اسراف نہیں کرنا چاہیے ہاتھ میں کوئی انگوٹھی چھل وغیرہ ہے جس کی وجہ سے پانی نیچے نہیں پہنچ سکتا تو اس کو ہلانا ضروری ہے بھائی ورنہ وضو ہی نہیں ہوگا کیونکہ یہ جن چیزوں کا دھونا ضروری اس میں اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا تو اس کو ہلال لے آدمی اچھی طرح بھائی اگر پانی خود نہ پہنچ دو اور وضو کے بعد بھائی کہتے ہیں سورہ انا انزلنا پڑنی چاہیے بھائی سمجھ میں حدیث میں آتا ہے جو وضو کے بعد سورہ انا انزلنا پڑے گا وہ صدیقین میں سے ہوگا بھائی ہر وضو کے بعد کم از کم ایک مرتبہ پڑھ لو یا دو پڑھ سکتے ہو یا تین دفعہ پڑھ سکتے ہو تو اور اچھا بھائی اور یہ دعا پڑھے بھائی اللہ جالم نے توابینا اللہ جالم نے توابینا وال بھائی اور یہ لکھ لیں ہمارا نا لکھ لیں من میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یاد کرتے جائیں اپنا معمول بناتے جائیں بھائی ان کو بھائی اپنا معمول بناتے جائیں بزو کے بعد کیا پڑھے بھائی سورسل نہ پڑے بھائی یہ بھی لکھو اور اس کو اپنا معمول بناؤ اور یہ دعا پڑھے اللہ جالنی اللہ جالنی من التوابین من التوابین وجالنی منل مطاپہ ہریں وج منل مطاپہ ہریں ووجنی من عیب دیک واجعلني من وجالنی وجالنی من اللہ لا خوف عليهم ولا هم یحزنون لا خوف عليهم ولا هم یحزنون لکھ لیو بے دعا لا خوف عليهم ولا هم یحزنون اللهم اجعلنی من التوابین و من المتطہرین و اجعلنی من عبادك الصالحین و اجعلنی من الذین لا خوف عليهم ولا هم یحزنون یہ دعا کیا کر اپنا معمول و نارو صورت بھی ساتھ بھی شری هذا هو المرام اللہ عالم کی حقیقت الکلام